سوال ہے کہ مالک اپنے نوکر سے کہے کہ میں نے ایک ساتھ زید اور بکر سے اس مال کی بات کر لی مجھے یہ مال زید کو نہیں دینا لہٰذا تم زید سے جھوٹ بول کر کہ یہ مال تم نے بکر کو دے دیا اور مجھے میرے مالک نے آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا نوکر یہ حالت مجبوری میں یہ جھوٹ بولتا ہے اور بعد میں اسے احساس گناہ ہوتا ہے اور ضمیر ملامت کرتا ہے ایسی صورت میں نوکر اس کا ازالہ کیسے کرے ایسا کرنا ویسے جائز نہیں ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اپنے بھائی کے سودے پہ سودا نہ کرو اور اپنے بھائی کے خطبہ نکاح ویڈنگ پروپوزل جو ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کہ پیغام ش... آآ... نکاح کسی کو بھیجنا اب ہمیں پتہ ہے کہ کہیں پہ پیغام میں گیا ہوا ہے اور ان کی بات آپس میں چل رہی ہے تو وہاں پہ دوسرا کسی کو پیغام نکا بھیجنا یہ درست نہیں ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اسی طرح ایک چیز کا سودا اگر ایک سے چل رہا ہے تو اسی کو دوسرے شخص کو چاہیے کہ جانتے ہوئے اس پر دوسرا سودا نہ کرے ایک مال ایک جگہ بک رہا ہے ایک بندے کی بات ہو رہی ہے تو اسی مال کے اوپر دوسرے شخص کو چاہیے کہ سودا نہ پیش کرے اپنی آفر اس پہ نہ پیش کرے تو اب جو مالی کے دکان نے یا مالی کے کاروبار نے یہ جو کام کیا مناسب تو نہیں تھا کہ خیانت کا جو ذہن تھا اس کے اندر گیا وعدہ خلافی کا جو ذہن تھا وعدہ خلافی کہتے ہیں اسی کو ہے کہ جس وقت آپ سودا کر رہے ہیں یا جس وقت آپ بات کر رہے ہیں وعدہ کر رہے ہیں اس وقت آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اسے پورا نہیں کروں گا وعدہ خلافی یہ ہے وعدہ پورا نہ کرنا وعدہ خلافی نہیں ہوتا ہے میرے لیے ایک الگ بحث ہے تو اب اس شخص نے جو اپنے دو بندوں سے سودا ایک ساتھ کر لیا اور نیت یہ تھی کہ ایک کو دینا نہیں ہے اس سے صرف بات کرنی اور دوسرے کو دینا اور اپنے نوکر کو یا اپنے ہاں کام کرنے والے شخص کو یہ کہہ دیا کہ بھائی آپ دوسرے شخص سے یہ کہہ دینا کہ مجھے تو آپ کے بارے میں پتا ہی نہیں تھا میرے تو اس کو بیچ دیا تاکہ وہ مالک اس کے سامنے رسوا نہ ہو سکے کہ یار دیکھو میرے آدمی نے بیچ دیا اب میں معذرت چاہتا ہوں سودا تو آپ سے ہوا تھا حقیقت میں اس نے دونوں سے سودا کر کے رکھا تھا تو ایسا کرنا مالک کے لیے جائز نہیں تھا اور جو ملازم نے جانتے بوجھتے ایسا کیا تو بہرحال گناہگار ضرور ہے اسے اس عمل سے توبہ کرنی چاہیے واللہ تعالی عالم